اور ہم کہتے ہیں کہ وزو میں نیت فرض نہیں ہے کیوں فرض نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں وہ انزلام نہ سمائے مان تو ہم نے متحر پانی اتارا شریفرقان تو اب اس پانی کا مادہ متحر ہے تو تہارت تو اس پانی کے مادے میں پڑا ہے اب اگر تطہیر کے لیے ہم حدیث سے نیت کو فرض کریں گے تو لازم ہو جائے گا کیا تخصیص کتاب اللہ کا خبر واحد سے ہوگی حدیث غریب خبر واحد غریب سے اور یہ جو ہے زیادت اور پاک پر حدیث خبر واحد سے مناسب نہیں ہے تو لہذا ہم جو ہے وزو نیت کو سنت کہیں گے ماسبت ب سنت فو سنت تو حدیث ام العمان بن نیا سے نیت ذکر ہے تو نیت فلزو سنت ہے ہر چیز توہارت ہے تو بدون بیدنی نیت الماؤ متحر آزا یہ پانی جو ہے آزا کو پاک کرنے والا ہے اور اس کے لیے نظیر ہم بتاتے ہیں یہ رومبال ہے یہ نالی میں گر گیا ہے یہ پلیت ہو گیا ہے آپ نے اس رومبال کو لیا اور پانی کے نیچے اس کو رکھا اور اس کو دوایا پھر اس کو نچوڑ بھی کیا گنگی گلاج سے چلی گئی ہے آپ نے نیت نہیں کی تھی کہ نہ سو بلوائے تو کیا اس, اس کپڑے سے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی ہاں یہ بھی تو ایک عمل ہے امام شافیہ علیہ رحمت کو ہم بطور الزام کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے قتل خطا کیا تھا تو قتل خطا کے سو کہتے ہیں اس کے تین اقسام ہیں قتل خطا کے یا خطافل خست ہو یا خطا خطافل عمل ہو وہ سامنے جو ہے نا اوشکار کر رہا تھا اور درد پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ لدھی بیٹا ہے لد جانتے ہو نا بڑا کوا تپس تو یہ لد بیٹھی ہوئی ہے اس نے نشانہ بنا کر مارا تو جب دیکھا وہ آدمی تھا یہ جہاد کر رہا تو اس نے کہا کہ وہ سامنے کافر ہے اس کو گولی کا نشانہ بنایا وہ مسلمان مر گیا یہ قتل کیا تھا ہم امام شافی رائے علیہ الرحمن سے بڑے ادب و احترام سے پوچھتے ہیں یہ قتل تو ہے یہ قتل خطا کیس نیت کیا تھا اس نے نیت کیا تھا کہ انا اقتل شخص یہ قتل خطاء اس نے قتل خطا کی نیت کی ہے تو بغیر بھی نیت الخطا آپ اس کو قطل خطا کیوں کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ نیت کے بغیر اعمال کا سدول بھی ہوتا ہے اور نیت جو ہے یہ فرض بہرحال یہ بہت لمبا مسئلہ ہے ہم اس کو یہاں پہ ابھی نہیں چھیڑتے اس لیے کہ اس حدیث کی جامعیت پر محدثین فرماتے ہیں کہ دین کے ستر ابواب ہیں اور ستر ابواب کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہے آپ نے مجھ کے پڑھا ہوگا المان بزون سبون شعب فاض اللہ ابھی آپ نے پڑھا ہے ستر شعب دین اسلام کے ان ستر کے ساتھ ان امال بنیاد کا تعلق ہے حدیث کی اتنی جامعیت ہے تو ہم کہتے ہیں نمل اعمال بنیاد اے ثواب العمالی بنیات عمل کا سواب ملتا ہے نیت سے اگر ایک شخص نے وضو کیا غیر منوی وہاں پہ بیٹھا تھا تو وضو عبارت غسل آزائے اربا کا ٹھیک ہے نا اچھا مس راس میں اور ہاتھ دھونے ہیں چہرہ دھونا ہے پاؤں اب یہ نیت کے بغیر اس نے ہاتھ بھی دھوئے مذمت بھی کیا استشاک بھی کیا اس کے بعد جو اس نے چہرہ دھویا ہاتھ بھی دھوئے مسئ کیا پاؤں بھی دوئے ابھی نماز پڑھ رہا ہے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی امام شاہ بھی فرماتے رہے اللہ چونکہ یہ وضو غیر منوی ہے تو یہ متحر الآزاد نہیں ہے لہٰذے سے نماز نہیں ہوتی ہے ہم تحقیق یہ ہے کہ سمائے مان تو پانی بجاتے خود متحر ہے تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الضو متلقن فرمایا ہے نماز کھلتی ہے وضو سے اس لیے وضو کی کیا ہے جس سے عبارت تھی لہذا یہ وضو نفتاں سولاد ہے البتہ یہ وضو جو غیر منوی ہے یہ متحر آزاد ہے سمجھو متعر آزاد ہے نجاساتی ظاہری یعنی نجاساتی حکمی سے البتہ یہ وضو جو ہے متحر آزاد حکمی نہیں ہے یعنی گناہ اس وضو سے گناہ نہیں گرے اس وضو سے جو وضو غیر منوی ہو اس پہ ثواب مرتب نہیں ہے اسے سواب مرتب نہیں ہے اے ایسی وضو سے ان اربا کی گناہ نہیں گرتنی چھڑتے چھڑتے چڑتے جڑتے نہیں جڑتے لیکن یہ مذاہب خود متا ہے کہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ متا ہے وہ کہتے ہیں یہ غیر متا ہے ہم کہتے ہیں ثواب کی نیت نہیں تھا تو اج نہیں ملے گا لیکن وہ ہے جیسے آپ ایک چری لیتے ہیں اور اس چوری سے آپ ایک مرغی ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا ہے نیت نہیں کیا تھا کہ ان اری دو انصبا بھی فلافلا فلا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس چوری سے ایک مرغی ذبح کروں آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا تو اس سے ذبح تو, گیا تو, تو ہو گیا ہے تو لہذا وضو میں نیت نہیں ہے تو وضو مفتاح سولاد ہو گیا ہے البتہ اس پر جو اثرات مرتب ہیں ثواب کے اس میں نم العمال بنیاد اے ثواب العمانی لیکن ہم اس سے بھی بہتر ایک توجیہ کرتے ہیں یہ توجیہ ہمارے اس عام کتب میں ملتی ہے آپ کو انور شاہ کشمیری رحم اللہ کی تقریرات میں اور یہ جو ہے امام ابن کثیر کی کتاب ہے اس میں یہ تو توجی ملتی ہے ان نمل اعمال بنیات عبرت العمال بنیات یہ سب سے بہتر ہے اس میں جبڑوں سے آپ بچ جائیں گے یا اے اعتبار العمال بنیات یا عبرت العمال بنیات تو مانی ہوگی ان عمل اعمال بنیات اعتبار امال کی عبرت اعتبار جو ہے یہ نیت پر ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو امال صحیح ہیں آپ کی نیت شر ہو تو امال شر ہے ابھی باب احمد کریں گے اب یہاں سے تھوڑی سی بات پہلے کرتے ہیں محل نیت محل نیت یا نیت کے لحاظ سے امال کی تین قسمیں ہیں ماسیات تو آت مباحات نیت کے اعتبار سے آوار کی تین قسمیں ہیں قسم اول ہے تو آت. دوسرا معصیات تیسرا مباحت معصیات میں نیت نہیں کرنا فرضاً اگر کوئی معصیات میں معصیت کی نیت کرے گا تو یہ مجرم اس پر خوف کفر ہوگا میں ارادہ کرتا ہوں کس آدمی کو میں قتل کرتا ہوں اللہ کے لیے ہوروں مسلمان ہوں گناگاہ ہے کہ نہیں ہے میں معصیت کا گناہ کرنا گناہ ہے معصیت خود گناہ ہے اور معصیت میں معصیت کی نیت کرنا بھی گناہ ہے تو ڈبل گناہ بن گئے ہیں تو آت میں ثواب کا دارومدار یہ نیت پر ہے ثواب کے دارومدار جو ہے وہ نیت پر ہے آپ نماز پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ آپ کو ثواب ملے گا پرانے کریم پڑھتے ہیں تقرب اللہ کی خاطر آپ کو ثواب ملے گا جو بھی نیک عمل آپ کریں گے اس میں جو ہے نا آپ کا ارادہ کیا ہو اللہ کی خوشنودی اور تقرب ہو تو آپ کو سوا ملے گا البت اعمال مباح جو ہیں مباحت اعمال مباحہ میں نیت کا اعتبار ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو ثواب ہے نیت اچھی نہ ہو تو سواب گناہ ہے جس کی مثال محدثین لکھتے ہیں عطر عطر تو آپ جانتے ہیں نا آپ کی جیب میں عطر کسی سے ہونی چاہیے اب یہ عطر ہے اب ٹھیک ہے اے میں لگا تو یہ عطر میں نے لگا لی ہے اس لیے کہ میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں آپ نے عطر لگائے بھی بخاری شریف پڑھتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نوئے ملاقات ہے اس لیے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ جہاں حدیث پڑھی جاتی ہے فقان نمافی نبی یا تکلم یوں سمجھو کہ وہاں اللہ کے نبی خود باتیں کر رہے ہیں اب حدیث نبی پاک سے ملاقات ہے آپ کہتے ہیں کہ در حدیث کے لیے میں عطر استعمال کرتا ہوں اس لیے کہ یہ سنت نبی ہے اور میری بدن پہ پسینہ ہے اس لیے کہ یہ ساتھی میرے پسینے سے ان کو نفرت اور تکلیف ازیت نہ پہنچے عطر لگاتا ہوں کہ ان کو ازیت نہ پہنچے خیر پہنچ جاتی یہ سواب ہے کہ نہیں نمازی جمعہ کے لیے آپ کے جو سنتی رسول ہے تو ثواب ہے لیکن اگر یہ عطر آپ لگائیں کہ بھائی راستے پر جاؤں گا آگے سے مستورات آئیں گے وہ میرے خوشبو کو سونگیں گے تو میرے تو ان کی توجہ پیدا ہوگی تو یہ کیا ہو گیا حرام ہو گیا یہی عطر ہے آپ نے نیت کی ہے سنتی رسول کی تو آپ کو سواب ملتا ہے یہی اطرے آپ نے نیت کیے کسی نفس کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے تو آپ کو صاف ملے گا تین عمل اعمال بنیات عبرت العامل بنیات انکان خیرن فخیر انکان شرن ف شر حل ہو گیا ہے اب یہ سب سے بہتر ہو گیا نمل اعمال البنیات عبرت العامل بنیات انکان شرم ف شرم ان کا نیرن فخیرن اب جو ان عبرت نکالا ہے تو اشارہ ہو بخاری پڑھانے والے اور بخاری پڑھنے والوں عبرت العمال بن نیاتی اعمال کا دار و مدار عبرت جو نیت پر ہے تو اپنی نیت کو صحیح کرو کہ علم کے ساتھ ساتھ تمہیں ثواب بھی مل جائے اور اگر آپ نیت کو صحیح نہیں کریں گے تو اگر علم بخاری نصیب ہو جائیں تو عجم نہیں ملے گا عبرت العام بنیات انکان شرف فشر اور ان کا نیرنفا ان شاء اللہ اب یہ مسئلہ چوگے نمل اعمال بنیاد عبرت العمال بالنیات یہ لفظ معنی ہو گیا ہے اور کرام اب دوسری بات کروں یہ اعمال جمع ہے اور نیات بھی جمع ہے آمال کیا ہے بھائی اور نیات بھی جمع ہے آپ نے یہ بات کتابوں میں بات یہ بات پڑھی ہے کہ جب جمع بمقابلے جمع ہو آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوتے ہیں تقسیم الاحاد, یال الاحاد. تو ان نمل اعمال بنیاد سے یہاں یہ بات چھڑتی ہے کوئی مانا کرتی ہے کہ ال ال ال الاعمال بھی جمع ہے انیات بھی جمع ہے تو جمع جب بمقابلے جمع ہو جائے تو تقسیم الحادل وجوہ کم تو ندیم صاحب کے کتنی چہرے ہیں تو یہاں تو فوسل وجوہ حکم آ گیا ہے بھائی فوسلو بھی جمع وجو بھی جمع ہے تو نمازیوں تم میں سے ہر ایک آدمی اپنا ایک ایک منہ دولو رپورٹ تو فخصوا کم جیسے نملامال و بنیاد بن جمع بمقابلے جمع ہو تو تقسیم الحاد بال ہوتا ہے اب یہاں سے یہ مسئلہ چھڑتا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے عمل کے لیے نیت کرے گا ایک شخص جو ہے وہ اپنے عمل کی نیت کرتا ہے کر سکتا ہے ایک شخص دوسرے کے عمل کی نیت یہ نملا عمال و بنیاد بن یہ معنی ہے کہ ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے یہ ایک معنی ہے نمارا ہماری بنیاد ترسیم رنظ ہر ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے مسل تو مسل میرے بات سمجھو آپ جناب محترم مسجد میں آ گئے ہیں اپنی بخاری شریف پڑھنے کے لیے آپ کی نیت بخاری شریف ہے اب آپ کو صرف بخاری شریف پڑھنے کی پڑھنے کا سواب ملے گا اس لیے کہ نملام بنیاد آپ نے تو بخاری شریف پڑھنے کی نیت کی ہے لہذا یہ ایک عمل ہے بس ہر عمل کے لیے مستقل نیت ہے اب اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ میں بخاری بھی پڑھوں گا اور ایک مولوی صاحب ہے اب جب آپ ایک عمل کے لیے نیت کریں گے تو ہر عمل کے لیے تو آپ کا ایک عمل بخاری ہے ایک عمل اس بزرگ کی کا دیدار ہے سمت ایک عمل جو ہے کسی ساتھی کو خیر خوائی کر وہاں خیر خوائی بھی ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے مستقل نیت ہونا چاہیے مولانا ذکری عالم اللہ فرماتے ہیں ہی کہیاسی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایک نیت سے کئی اعمال تم کر سکتے ہو پر ہر ہر عمل پر آپ کو مستقل صاف بھی مل سکتا ہے مثلا کوئی ادمی آتا ہے مسجد میں میں مسجد جاؤں گا نماز بھی پڑھوں گا بخاری بھی پڑھوں گا درس بھی دوں گا ٹھیک ہے اب اس نیت دخول مسجد کی ہے نا ان ادخل آپ اللہ مفت اب تو دخول مسجد کی نیت ہے دخول مسجد کی نیت سے آپ کو دخول مسجد کا ثواب ملے گا نوافل کا بھی ثواب ملے گا فرائض کا بھی ثواب ملے گا درس کا بھی ثواب مل ملے گا کسی خیرخوائی کا وہ سب ثواب آپ کو ملیں گے تو ان عمل اعمال بنیاد سے معلوم یہ ہو گیا کہ بھائی کئی اعمال ایک نیت پر ہو سکتی ہیں اور ایک نیت پر کئی احمد کے اجر بھی مل سکتے ہیں یہ نمل اعمال و اب نیات جمع ہے تو نیات کو جمع لا کر بھی اس لیے اشارہ کیا ہے کہ نمل امالو بنیات مانا کئی اعمال ب... علیہ نیت سے کرنا ہے تو یہ جمع ہو گیا ہے یا ان نمل اعمال و تو جمع ہے بمانے مفرد ہے نمل امال بن نیت ایک نیت سے کئی اعمال تم کر سکتے ہو بات سمجھ گئے یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں یا ان نمل اعمال بنیات ہے اور بخاری شریف سفا تیرہ میں ان نمل اعمال بن نیت آتا ہے وہاں مفرد ہے کئی جگہ مفرد آئے جیسے آپ کل والا صفحہ دیکھیں صفحہ نمبر تیرہ باب ماجا مال بن بل نیت بلک مانوا یہ باب ہیں تو ان عمر ان رضول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المال بن نیت سمجھ گئے تو معلوم ہے سو المان بن نیت تو اعمال کے بعد نیت نفرت لائے تو محدثین یہ بتاتے ہیں کہ اعمال بن نیت ایک تو یہ نقطہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے دوسرے یہ ہے کہ یہاں انیات ان بھی لایا والمال بن نیات والا العمال بن نیت, نیت مفرد ہے اس لیے کہ محل نیت ایک ہے تو ایک میں تو ایک نیت ہو سکتی ہے ایک میں تو کئی نیتیں نہیں ہو سکتی ہیں تو قلب ایک ہے تو اس سے نیت بھی ایک ایک ہوگی تو وہاں پہ محل کے اعتبار سے مفرد لایا نیت محالیت قلب ہے وہ ایک ہے یا نیت مفرد لایا یا المال بنیات بن لایا تو معنی یہ ہے کہ ایک دل میں تو ایک نیت ہوتا ہے ایک نیت سے کئی امال ہو سکتی ہیں تو دونوں حدیث میں اس نے تکلیف ہوتی ہے ایک قلب میں ایک دل میں ایک نیت ہوتی ہے اور ایک نیت سے کئی امال تو نمبر امال بنیات بن عبرت امال بنیات بن اب دیکھو امال ہے جمع عمل کا ایک عمل ہے اور ایک فیل ہے اور عمل اور فیل میں کیا ہے فرق ہے عمل میں فیل میں فرق ہے عمل ہر اس فیل کو کہتے ہیں جو متعلق بل ہو اور فیل عام ہے متعلق بل ارادہ ہو اور کہ نہ ہو اب سمجھ گئے فعل امل جو ہے اس فیل کو کہتے ہیں جو مطالعہ بال ہو اور فعل عام ہے خواہ مطالعہ بل ہو یا نہ ٹھیک ہے اس کی مثال محدثن یوں ذکر کرتے ہیں اعمال صادرہ انسان سے اس کو اعمال سے تعبیر کرتے ہیں آپ نہیں کہیں گے فعل بحائم کہیں گے کسی چو چار پائے نہیں کسی بچے کو سنگو سے مار دیا ہے تو کیا کہو گے فالو بہار ہاض امن فعل بہیما ہاض امن امن بہیما نہیں اس لیے کہ عمل متعلق بل ارادہ ہے اور فعل غیر فیل عام ہے مطالب بل ارادوں بھی ہو اب سمجھ گئے مولانا سے دوسرا فرق یہ ہے کہ عمل اور فعل میں عمل مطالط بنیت ہوتا ہے اور فیل مطالع بنیت نہیں ہے بنیت بھی ہو سکتا ہے بھنت بھی ہو سکتا ہے اب دیکھو بنیت نہیں کی اچانک ہاتھ کھا لیا تو میں نے میں مشکات کے ساتھ یہ ہے نوام میں نے بات کی تمہیں کبھی کبھی لوگ مجھے کہیں تقریر کرو تو کبھی تقریر کے لئے جاتے ہیں تو کبھی ہاتھ ہلتا ہے تو ایک مدی صاحب نے مجھے کہا سوال کرتا ہے م آپ نے ہاتھ کیوں ہلایا تقریب آپ ہاتھ کیوں ہلاتے تھے تم نے اس کا ہاتھ کو پکا میں نے ابھی تم نے کیوں ہلایا میں نے کہا تم ایک بات سے ہلایا میں نے تو بہت باتیں کی تھی تو جواب کو تم دیکھے کہ تم دے گا وہ لکھا آپ نے آپ ہا... نے تخیمی ہا... ہا... ہاتھ کیوں ہلایا میں نے کہا تم ابھی کیوں ہلایا جواب ہو گیا نا اب بھائی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہی متعلق ہوتی. غیر متعلق بلادے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی غیر متعلق بلادہ ہوتا ہے تو کتنے فرق ہو گئے دو تیسرا فرق یہ ہے کہ اعمال عمل اور افعال فیل اس میں یہ فرق ہے کہ عمل میں دوام ہوتا ہے فیل میں دوام نہیں ہوتا ہے جیسے ان نل لذین آمنو و عاملس والے ہاتھ وہ ان ملزینہ آمنو و فعالس والے نہیں ہے قرآن ہاں ایسا آتا ہے علم تر کیف فعل رب کب آد الم تر فعل فصال رب کب اسابل فیل ایسا آتا ہے لیکن عملہ نہیں آیا اس لیے کہ وہ فعل بھی اسابل فیل و بلاد ایک مرتبہ تھا ہر وقت نہیں تھا یعنی نہیں کہ ہر وقت ان کو رگڑتا تھا ایک دفعہ رگڑ گیا ہے ختم ہو گیا ہے تو فعل جو ہے وہ اس میں دوام نہیں ہوتا ہے اور عمل میں دوام ہوتا ہے تو اس لیے اعمال کا ذکر کیا ہے افعال کا ذکر نہیں کیا ہے اور اعمال یہ افضل ہی کس سے اس لیے کہ صد... یعنی زوی الحق سے صدور اعمال ہوتا ہے صدور افعال ہوتا ہے اس کے فعل کہتے ہیں لیکن معلق بال نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ احمال وہ ہیں جس جو بالقصد قسطی ہو تو اشارہ ہے کہ انسانوں جو کام کرنا ہو نا تو بال کرو بغیر ارادے کام نہ کرو تھک جاؤ گے وہ نہیں ملے گا تو بال کام کرو انما اعمال بالنیات ٹھیک ہے احمد کا مسئلہ تو ہو گیا ہے انما عمل اب بالنیات نیت جو ہے یہ نیت ان کا جمع ہے نیت کس کو کہتے ہیں معنی لغوی نفس قصد ہے بڑے کاف پڑھو معنی لغوی اس کا کیا ہے نفس قصد ہے اور اس کا معنی شرعی جو ہے ادمیز بین العادت عبادہ تمیز بے نادت عبادا عادت اور عبادت میں تمیز کے لیے کیا آتا ہے نیت جیسے اس کی مثال آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں ایک شخص جو ہے وہ امساک میں مشہور ہے صبح اٹھا ہوا ہے سگریٹ بھی نہیں پیا نسوار بھی نہیں ڈالی آپ تو نسوار نہیں ڈالتے نا نہ ڈالو پچھلے کے نسوار جو ہے بہت خطرناک چیزیں ہیں اس لیے کہ میں طلبا کو اپنے درست میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرے نزدیک جو ہے نا طلبا کے جو منہ ہے نا یہ مسجد کی طرح ہے تو یہ بزاق جو ہے تھوک پلی کے کہ پاک مچھر تھوکو تھوک چھو تم کیوں نہیں تھوکتے مسجد کا احترام ہے تو یہ آپ کا جو چہر بھی محترم ہے تو نسوار یا حلال یا حرام جو بھی ہیں آپ کا جو چہرہ ہے یہ محترم منہ ہے اس میں بزاخ تو لکی نہ ڈالو مسل ہر شو دان تھا دا سنسوار گئے تو کیا بات چل رہی تھی تو اب جو ہے عادت آدت وے صبح سے تم اٹھے نہ سگریٹ نہیں پیا نہ سوار نہیں ڈالی چائے نہیں پی کھانا نہیں ملا ابھی تک آپ انساک میں ہیں یہی طرح آپ نے کہا بھئی ابھی نماز کے بعد روٹی مل جائے گی نماز کے بعد بھی روٹی نہیں ملی اور ناظم صاحب نے کہا کہ چلو بھئی اصر کے وقت ملے اصر کے وقت بھی نہیں ملی ایک ساتھی آئے کہتے ہیں بس ابھی آ رہا ہے کھانا آ رہا ہے اتنی مغرب کی آزان ہو گئی صبح سے لے کر مغرب آزام تک آپ کا امساک رہا آپ کو اس امساک کا سوا ملے گا آپ نے کھانے بھی نہیں کھایا پانی نہیں پیا ن سوا نہیں ڈالی سگریٹ نہیں کھینچا نہیں پیا آپ کو سوا مل گیا نہیں ملا امساک تو ہے لیکن نہیں آتی نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں جو عادت والا عادت تو امساک کی ہو گئی ہے لیکن عبادت اس کو ہم نہیں کہتے اس لیے کہ عبادت کے لیے شرط ہے اور آپ کی نیت امساک کے امساک از مفترات سلاث سے آپ کی نیت سو نہیں تھا تو آپ کو سواب نہیں مل گیا تو نیت کہتے ہیں آپ تمیر بین آدتی وال یا نیت کا معنی یہ ہے قصد قلبی قصد قلبی ارادے قلبی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے عمل امال بنیات تو یا نیت سے نیت کون سا مراد ہو گیا ہے قلبی ارادہ یہ ارادی اچھا کرو ارادہ تو اچھا سواب ہے غلط ارادوں تو غلط یعنیت کا دوسرا معنی ہے بین العملین دو امال میں سے ایک عمل کو دوسرے سے ممتاز کر لو ابھی آپ کہتے ہیں کیا دو دورکات نماز نفل ابھی کہتے دو رکعات نماز فرض تو تمام آ گیا ہے نا کسی نے اگر فقہ پڑھا ہے تو اگر ایک انسان نے نیت کی ہے نفل کی اور اس تقبیر تعلیم کے بعد وہ نیت بدلا دے فرض کا تو ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا فوراً آدمی نیت تبدیل کر دی ہے تین ملا بھی ابھی نیتیں تو ات کیا ہے حد تمیز بین عمل دو اعمال کے درمیان تمیز کو لانا اس کو ہم کہتے ہیں نیت اب ایک نیت ہے اور ایک ارادہ ہے ایک نیت ہے اور ایک ارادہ ہے اور یہ نیت اور ارادہ دونوں ایک ہے یا یہ علاحدہ علاحدہ ہیں تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ نیت اور ارادے میں فرق ہے ارادہ غیر متعلق بال ہوتا ہے اور نیت متعلق بل ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نوللہ بھی تخلیقی الانسان لیکن آپ کہہ سکتے ہیں اراد اللہ بھی تخلیقی انسان ویسا اراد امرن آئی یقو اللہ کن فی لیکن اللہ قرآن میں آپ کو ایسے نہیں ملے گا کہ نول نو اللہ ہو امرن اکول فیل اس لیے کہ نیت مطالب بل ہے اور ارادہ مطالب بل اگر مسئلہ حل ہو گیا ہے ان نمل اعمال البنیات عبرت العمال بن نیات انکان شر شر و انکان خیرن فخیر یہ ایک جملہ ہو گیا ہے ابھی آگے آئے ان ن والمر مانوا اور بے شک ملتا ہے ہر انسان کے لیے ماں نوا وہ جو اس نے نیت کی ہے اب ان نمال امر مانوا نے محدسین کے کباس ہے محدسین کا کلام ہے کہ ان نمال امر مانوا یہ جمل تا ہے یا یہ جمل تاسیسیہ سی سیا ہے اس لیے کہمال بنیاد میں یہ مسئلہ ہے کہ امال نیتوں پہ ہے ابھی درا کے وہ نمالمر مانوا اور بے شک ملتا ہے ہر انسان کو جو, اس جو نیت نیت کرتا ہے تو یہ بے آئین ہی ان بنیاد بن کے مفہوم کا اعادہ ہے جب یہ اعادہ ہے تو ان نمالمر مانوا یہ جملہ عقیدیا ہے یا جملہ تاسیسیہ ہے تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جمرہ تاکید یا ہے جا ان زید ال نفس ہوں ٹھیک ہے نا جان زید نفس نفسو یا تم کہ تو یا لے تشوری شیری او میرے سار میرے سار ہوتے تو لہذا انمانوا اس ما قبر کی لے کے آؤ گیا ہے یہ تاکید ہو گیا ہے لیکن تاکید میں صرف معنی مذکورہ کو مقد کرنا ہوتا ہے محکم کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیدہ مد نظر نہیں ہوتا ہے اس لیے محدثین باز فرماتی کہ یہ لے امر مانوا یہ تاسی سے اور تاسی اس کو کہتے ہیں کہ دو جملے ذکر ہوں اور ہر ایک جملے کا اپنا اپنا مقصد ہو اور پھر اس کو علماء کہتے ہیں کہ ااسیس خیر و منتص و خیر و منت تاکید جب یہ تاسیس تاکید سے بہتر ہے تو ان امل اعمال بنیات و ان امال ایسا معنی مراد ہے کہ ان امل اعمال بنیاد میں نہ ہو اس لیے کہ وہاں تو آ گیا نا کہ امال کا مدار نیت پر ہے اب یہاں ان نمالے میں مانوا میں وہ مانا نہیں ہے کیوں دوسرا مانا ہے یہ تاسی سے لا اور تاسی جو ہے یہ تاکی سے اولا اور افضل ہے تو اب یہاں سے کیا مانا ہم لیں گے تو اس کے محدثین حضرات بوجھ جملے جو اینڈ جواب کہتے ہیں ایک یہ کہ اعمال بنیاد یہ جملہ یہ قائد کلیہ ہے قائد کلیہ عرفیہ ہے وہ ان نوال امر ان مانوا یہ قاعد کلیا شرحیہ ہے ان ملام بنیاد یہ قید کلیہ عرفیہ ہے وہ ان نوال عمر یہ شرعیہ ہے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے حدیث میں آتا ہے لے ان زین وزینت القرآن الرحمان ہر چیز کے لیے ایک زینت ہوتا ہے تو قرآن کی جو زینت ہے تو سورت الرحمان سے ہے یا لکل امتن امین و امین حاضر امت ابو عبید تبل جرا یا تم کہتے ہو لکل امتن قاری و قار التی ابئی کام آج میرے دوستوں پہلا جملہ قید کلیا عرفیہ اور دوسرا قید کلیا شرعیہ تو لہٰذا عطاسی اولا ملا تاک ہو گیا ہے دوسری بات ان بنیاد و ان نمال امر میں فرق ہے پہلا قید جو ہے اس میں علتی فائلی ہے علتی فائلی بتانا چاہتا ہے ان نمال امر ان میں بتانا چاہتا ہے تاشیس ہو گیا ہے نا پہلے جملے مقصود علتی فائلی ہے اور دوسری جملے مقصود علتی رائی ہے تو مسئلہ حل ہو گیا ہے تیسرا فرق ان نمل اعمال میں اشارہ ہے ترتب نیت بل کے ترتب نیت بل امال وہ ان نمال امرن اشارہ ہے ترتب ثواب بالعامل تو ان نمل اعمال عمل سے متعلق ہو گیا وہ ان نمال امر مانوا عامل سے متعلق ہو گیا تو لہذا مساحل ہو گیا اعمال کا جو ترتب ہے وہ نیت پر ہے اور عامل کو مانوا پہ ادر ملے گا تو پہلا حصہ امن سے اور دوسرے حصہ عامل سے تو مسئلہ حل ہو گیا ان امر امال بنیاتی تھی وہ ان نمال امر مانواں اب فمن خان تجرت ولا دنیا یوسیب ہاں اور الا عمرات جن کیوں ہاں فجرت علا ملے اگر بخاری کو بخاری کے عنوان سے پڑھا تو مشکل ہے اور بخاری کو عنوان سے نہ پڑھا تو پھر انشاءاللہ بہت آسان ہے کبھی تو ہم اس کو ختم کرنا ہے جس طرح کیا اب یہاں پہ ایک سوال پڑتا ہے کہ فمن کا انت حجرتی لا دنیا یہ من جو ہے یہ حرف شرط ہے اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہ اس کی جزا ہے یہ اس کی جزا معلوم ہوتا ہے ہوتی ہے کہ ہوتا ہے ہوتی ہے اللہ وہ علی خان نے تقریب کی نا کراچی میں اور اس نے کہا کہ میرا قوم نا تو کسی نے خ... دیا کہ میرا قوم نہیں ہے قوم مانس میری قوم کہیں اس نے جواب دیا کہ تمہارا قوم ماننا سو ہمارا قوم تم اسے کردو کی در سے ڈیر کرا بنوا دیجیے اردو نے ملا پر خبر ہے لیکن یہ بات اچھی ہے کہ نسل نکلتی گناہ ہے تلفظ نکلتی گناہ نہیں ہے اچھا بظاہر یوسی گناہ جو ہے من کے لیے جزا معلوم ہوتی ہے لیکن جزا نہیں ہے اس لیے کہ جزا تو مزوم ہوتی ہے. مجزوم نہیں ہے تو اسی گہا یوسی بہا تو نہیں ہے اب کیا کریں ہر شرط کے لیے جزا ہونی چاہیے اور یہاں شرط کے لیے جزا ظاہر نہیں ہے تو علما لکھتی ہیں کہ یہ فجرت جو ہے یہ من کی جزا ہے اور یہ یوسی بہا جو ہے نا یہ جزا نہیں ہے اصل فمن کا ہجرت لا دنیا یہ دنیا زلحال ہے اور یوسی بہاں اس سے حال ہے یا یہ دنیا وہ صوف ہے جو سی اس کی صفت ہے تو مانیے فمن کا نجرت اللہ دنیا وہ شخص جس کی ہجرت ہو حصولی دنیا کے لیے جس کی ہجرت ہو فمن کا ہجرت اللہ دنیا جس کی ہجرت ہو دنیا کے لیے یا جو آدمی ہجرت کرتا اس حال میں کہ دنیا کے لیے ہو تو یسیب یوسیبا حال ہو گیا ہے تو مل جائے گا اس کو تو دنیا زلحال یوسیبہ سے حال جو شخص ہجرت کرتا ہے اس حال میں کہ دنیا کو جمع کر لے تو یسیب سی بہا جو شخص ہجرت کرتا ہے اس حال میں کہ کسی عورت کو حاصل کر لے تو یعنی کہ وہ ہار کہا کر لے گا ہجرت کمن کا ہجرت لا کمن کان ہجرت اللہ فلان رف ہجرت اللہ مہاج یہ جزا ہو گیا ٹھیک دنیا وہ صوف کسی بہ صفت وہ غلحال نصیبہ اس کی تو وہ شخص جس کی ہجرت ہو اس حال میں کی دنیا کے لیے ہو تو یو سی بہا مل جائے گا اس کو پڑھ جائے گا اس جس کی ہجرت ہو دنیا کی حصول کے لیے تو یوسی بہا او امراتن علا امراتن یا ہجرت ہو حصول عورت کے لیے تو یعنی کہ وہاں اس کے ساتھ تو خلاصہ یہ ہو گیا فیجرتلا مہاجری لے تو اس کی ہجرت معتبر کی جائے گی اس کی طرف جس کی طرف اس کی ہجرت ہو گئی ہے ارادہ کیا ہے اب اس میں مباحث بہت ہیں ایک یہ ہے کہ ہجرت کے اقسام بتانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اس حجز کو مختصر لایا ہے اور وجہ اختصار کیا ہے اس لیے کہ آپ کو تو مشکات میں آپ نے پڑھا ہے کہ امال بنیا تو نمال امر نواف امن خان حضرت اللہ وہ رسولی فضرت اللہ دنیا صیب وم رات ال تضو جواب فضرت اللہ حدیث مو ہے اور یہاں جو ہے امام بخاری نے کو مختصر لایا ہے کیا وجہ ہے اس کے بہت جواب حجی لکھتے ہیں کوئی اچھے ہیں کوئی اچھے نہیں ہیں بعض نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ حدیث امام بخاری کو حمیدی کی نسبت سے ملی ہے استاد حمیدی ہے نا اور حمیدی نے جو روایت امام بخاری کو پڑھائی تھی تو اس میں یہ حدیث یوں مختصر تھی کہ فمن کا یہ تو لادنیاسی بہا ان ملامان تو ان کا اللہ فضر اللہ رسول نہیں ہے امام الحمیدین کو یہ حدیث مختصر پہنچی تھی کہ امام حمیدین امام بخاری کو وہی مختصر حدیث ذکر کر دی ہے اور امام بخاری کو حدیث کا باقی حصہ نہیں ملا تھا لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے ایمام بخاری ہو پھر اس کا استاد حمیدی ہو اور اس کو یہ حد نہیں ہوا اس لیے حمیدی کی یہ کتاب ہے مصنف حمیدی اور میں آپ کے آپ کو اس لیے ہوں کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ سفر ستار پر امامی حمیدی نے یہ حدیث بیان کی ہے نلا امال بنیات المالواں امن کا رسولی فضرت اللہ و رسولی امن کا عزت اللہ دنیا فضرت اللہ حاجریل تو مصنف حمیدی میں یہ حدیث مکمل موجود ہے اب اگر ہم یہ کہیں کہ امام حمیدی کو یہ حدیث مکمل نہیں پہنچی تھی تو اس لیے امام بخاری نے حمیدی سے جتنا سنا اتنی ذکر کر دیا ہے اور زیادت اعلی علتاز امام بخاری نے پسند نہیں کیا ہے اور باقی وہ دوسری حدیث جیسے یہی حدیث امام بخاری کو جب حمیدی کے علاوہ دوسرے سے ملی ہے وہ پوری ہے اس کو وہاں پورا ذکر کیا ہے جیسے سفر نمبر تیرہ آپ سنتے رہیں بس حد اللہ عبداللہ ابن مسلمہ اب یہ مسلم مسلمہ جو ہے نا عبد اللہ سے یہ عبد اللہ امام بخاری کو استاذ ہے اب یہ حدیث العام البنیتی ولانواف منقاض اللہ, اللہ من فضرۃ اللّہ رسول منقاعدی فریضماد اب وہاں پہ, پہ پورے حدیث موجود ہے تو بعض کہتے ہیں کہ حمیدی کو پوری حدیث نہیں ملی تھی تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے مسند حمیدی سے آپ کو بتا دیا ہے دوسری بات لوگ کہتے ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہے کہ ماں نے امیدی کو حدیث پوری پہنچی تھی لیکن کس اس نے وجود چھوڑ دیا ہے یہ بھی مزہ نہیں کرتا ہے یہ بات دل کو نہیں لگتی ہے بات جو اچھی ہے وہ یہ ہے اب یہ اچھی بات ہے امام بخاری کو ہومیدی سے یہ حدیث پوری پونجی تھی لیکن چونکہ امام بخاری اس حدیث کو یہاں بحیثیت خطبہ پیش کرتے ہیں وہ جو ہے یہ جملہ پورا دیکھو بحثیت خطبہ پیش کرتے ہیں تو اگر یہ لکھتا فجرت اللّہ رسولی فجرت اللّہ رسولی نا تو اس میں تھوڑا سا تفاخر آتا کہ میرا ہجرت اللہ ہے میری کتاب جو ہے نا میں اللہ کے لیے لکھ رہا ہوں تو اس میں تزکیت النف کی طرف اشارہ ہوتا تو ایمان بخاری تزکیت نفس کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ اپنی تعریف خود کرو ابھی تعریف خود کرو تاریخ تو ہے کہ دوسرا کر لے تو امام بخاری نے خوفی تزکی نفس کی خاطر توازن ایک جر کو چھوڑ دیا ہے من منحیس الخطبہ اما من منحیث الحدیث والعمل تو چھ دفعہ آ گیا ہے پورے موجود ہیں تو کتنا علم بھی نہیں ہے